سور کہفران پاکی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر اٹھارہ ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 نائن ہے یہ مکی سورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اس میں ایک سو دس آیتیں اور بارہ رکو ہیں کہف غار کو کہتے ہیں پہاڑوں میں جو غار ہوتے ہیں اسے کہف کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں غار والے نیک بندوں کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے سورہ کہف کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان نیہت رہن کرنے والا <تصفيق> الحمدللہ اللہ اللہ انزل علی عبدہ الكتابہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اس قرآن کو اس کتاب کو اپنے بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَ جَاہُ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی کمی باقی نہ رکھی اس میں کوئی ٹیڑاپن نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے بس آخر میں یہی عرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے تو کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں ہم اسے پڑھیں اسے سمجھیں اس کے پیغام کو عام کریں یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ دنیا کی سخت ترین قوم جن کے دل سب سے زیادہ سخت ہے عرب کے کفار اس کتاب نے ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تو کیا مسلمان کا دل کافروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہے مسلمان کے دل تو قرآن کے لیے نرم ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے ایسا منور کر دے کہ دل کی سختی دور ہو جائے اور نور ہی نور ہو جائے مکی ہے قرآن مجید فقان حمید کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے مکی صورت کی یہ مانا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں 110 سو آیتیں اور بارہ رکو ہیں ایشوری مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے مشرقین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر کوشش کرنے کے باوجود اسلام کی تبلیغ رک نہیں رہی اور اسلام کی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن دن کافر مسلمان ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اسلام کی ترقی رک جائے پھر یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوالات کرو حضرت القدن کے بارے میں پوچھو اصحاب کہف غار والوں کے بارے میں پوچھو اور روح کے بارے میں سوال کرو اگر یہ تینوں کا جواب دے دیں تو یہ سچے نبی نہیں ہوں گے کیونکہ سچا نبی روح کی مکمل تفصیل نہیں بتاتا اور اگر یہ تینوں کا جواب نہ دے سکیں پھر بھی سچے نبی نہیں ہوں گے اور اگر یہ دو کا جواب دیں اور ایک چیز یعنی روح کے متعلق جواب نہ دیں اور اس کی تفصیل نہ بتائیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تینوں سوالات انہوں نے یہودیوں کے سکھانے پر کیے سوئی بنی اسرائیل میں روح کے متعلق سوال ہے جس کا جواب دیا گیا کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے امر ربی ہے اور امر ربی کی تفصیل قرآن مجید فقان حمید نے مکمل بیان نہ فرمائی اور دوسرے جو دو سوال تھے اس میں سے ایک سوال تھا غار والوں کے بارے میں اور دوسرا سوال تھا حضرت ذوالقن کے بارے میں ان دونوں سوالات کے جواب کے لیے سور کہف کا نزول ہوا اس سورہ مبارکہ کو جمع المبارک کے دن بے شمار مسلمان پڑھتے ہیں ریس پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی اشاع فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غار والوں کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورف ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے خاص پر اس کتاب قرآن مجید فوقان حمید کا نزول فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رکھا یہ کتاب ہر قسم کی خامی اور نخ سے پاک ہے بلکہ جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ کتاب اس کی خامیوں کو بھی دور کر دیتی ہے اسی کی طرح اشارہ ہے قیم سیدھی کرنے والی یہ کتاب ٹیڑے لوگوں کو سیدھا کر دیتی ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُمْ تاکہ یہ کتاب ڈرائے اللہ کے شدید عذاب سے وَيُبَشِّغَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور ان مومنوں کو جنہوں نے اچھے آمان اختیار کیے انہیں یہ کتاب تاکہ خوش خبری سنائے گناہ گاروں کے لیے شدید عذاب کا ڈر سنانے والی کتاب ہے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنانے والی یہ کتاب ہے بے شک ان مسلمانوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے اجر حسن ہے یعنی بہت اچھا سلا ہے ماں کسی نفی اب یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ اس اچھے سلے میں رہیں گے یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے الَّذِينَ اللَّهُ وَلَدًا اور یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ یہ کتاب ان لوگوں کو ڈر سنائے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے جنہوں نے ناؤد بلّال فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا حضرت اوزیر کو خدا کا بیٹا کہا ایسے لوگوں کو یہ کتاب ڈرانے والی ہے قرآن مجید فقان حمید نے خود اپنا مقصد بیان کیا کہ یہ کتاب ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہے نیک لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ نیکی پر عمل جاری رکھو تمہارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کی نزول کا مقصد تو یہ ہے لیکن الحمد سے لے کر والناس تک ہم میں سے مسلمانوں میں سے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اس کتاب پر غور نہ کیا اس کتاب کو چومنا آنکھوں سے لگانا شہرے سے لگانا سینے سے لگانا اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ریشمی غلافوں میں اسے لپیٹنا اوپر رکھنا یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے مگر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اور نہ صرف اس پر عمل کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن مجید فقان حمید کی دعوت کو خوب عام کرنا ہے فرمایا مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ اس کا علم ان کو نہ تھا ولا اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو تھا مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں صرف خیالات کی بنیاد پر اور من گھڑت باتیں کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جتنے مشرق ہیں یہ سب رحم پرست اور تخیلات اور خیالات پر چلنے والے ہیں جس کے ذہن میں جو صورت آئی اس نے بت کی شکل بنا دی کسی نے چار ہاتھ بنائے کسی نے چھ ہاتھ بنائے کسی نے دو ناک بنا دی کسی نے چار آنکھیں بنا دی تو جیسی شکل کا انہوں نے دل چاہا ایک بت بنا لیا اور یہ تصور کیا کہ یہ خدا ہے اور یہ ساری ان کی مشرکانہ پوجا پاٹ یعنی یوں سمجھ لیجئے ہندو اعظم ہندو مذہب یہ صرف من گھڑت خیالات اور تصورات کا مجموعہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے اپنے خیال سے اپنے تصورات سے انہوں نے ایک چیز سوچی اور ویسی شکلیں بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے کبرت کلی متن من اف یہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات نکالتے ہیں نعوذ باللہ میں ذالف اللہ کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا مشرقین عرب کا یہ خیال تھا نعوذ باللہ میں ظالب کبرت کلی متن تاخر اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرقین عرب کا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نہیں چلا سکتا نعوذ باللہ اللہ ظالب تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں ذالب اللہ تعالی ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کا محتاج ہے نعوذ باللہ اللہ نظال دیکھیے زبان سے کتنی یہ بری بات نکالتے ہیں اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ ضرور ہے کہ فرشتے کام کرتے ہیں ہوائیں چلاتے ہیں بادل چلاتے ہیں روزی تقسیم کرتے ہیں بارشوں کو نازل کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء کو مقام و مرتبہ ملا ان کی فضیلت ہے ان کی طاقت ہے قدرت ہے مگر تمام مسلمانوں کے یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ فرشتے ہوں انبیاء ہوں رسل ہوں یا اولیاء ہوں اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ ہی نے دیا اور یہ اس کی مشیت ہے یہ اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ دے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے ہاں ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ جس کو مقام و مرتبہ دے تو ہم بی اذن اللہ اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں تو فرشتے جو کام کرتے ہیں بزن اللہ ہم بیا اولیا جو تصرف قدرت رکھتے ہیں وہ بزن اللہ ای یقولون اللہ کا وہ صرف و صرف جھوٹ بولتے ہیں یہ مشرقین ایک طرف تو مشرقین جان کے دشمن خون کے پیاسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و قربان جائیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں کبھی پوری پوری رات رونے میں گزر جاتی لوگوں کے پاس جاتے سارا سارا دن الگ الگ مجلسوں میں جا کر انہیں سمجھاتے سمجھانے پر وہ جڑک دیتے مذاق اڑاتے نعود باللہ میں ذالب بے ادبیاں کرتے پھر بھی آپ انہیں پھر دوبارہ سمجھاتے یعنی وہ ہدایت کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحمت رکھتے ہیں انہیں بھی ہدایت پر لانے کے لیے آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کے کفر کی وجہ سے آپ بڑے رنجیدہ ہوتے اور آپ غمگین ہو جاتے کہ یہ اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جلیں گے یعنی خون کے وہ پیاسے ہیں جان کے دشمن ہیں مگر ان پر بھی کتنا پیار ہے اور افسوس ہے کہ اگر یہ کافر مر گئے تو جہنم میں ہی جلیں گے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت اور کرم پر یہ آیت کریم ناظر ہوئی فرمایا فلاء اللہ کاند مینو بحاد الحدیث محبوب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ افسوس کرتے ہوئے ان کے پیچھے اپنی جان کو کھو بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہ لائے انہیں محبوب اب اتنا غم نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے رنج کو دور فرمایا اور فرمایا یہ آپ کے دشمن ہے اور آپ ان کی محبت میں اس قدر غم کرتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کا آپ کو اس قدر افسوس ہے اس سے وہ درس حاصل کریں کہ جو اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو یا دیگر مسلمانوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں ایک دفعہ بتائیں دو دفعہ بتائیں پھر تھک جاتے ہیں اور ہم جذبات میں آ جاتے ہیں لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان کے لیے دعائیں کرتے ان کی ہدایت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتے اور وہ منع کرتے اس کے باوجود بھی بار بار آپ ان کو سمجھاتے پر آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں رنگ لائیں اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا پھر ایک وقت وہ آیا کہ پورے مکئی مکرمہ میں کوئی کافر باقی نہ رہا جو اللہ زین اللہ بے شک ہم نے وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں اسے زمین کے لیے زینت بنایا زمین کی خوبصورتی بنایا یہ پہاڑ یہ درخت یہ جنگلات یہ دریا یہ سمندر یہ نہریں یہ چشمے یہ سب زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں اب زمین کی خوبصورتی زمین کی زینت کیوں دی گئی زمین کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا گیا کیا اس لیے کہ ہم اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں نہیں نب لو او ہم تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں ان کا امتحان کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یعنی کون ان رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کون ان رنگینیوں کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں اللہ کے نیک بندے کامیاب ہوئے یہ دکان پر ہوں یہ اپنے بزنس پر ہوں یا سفر میں ہوں کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے کوئی سودا کوئی بزنس کوئی دنیاوی معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا و فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی ایسے ہی لوگوں کے میں سے ایک شخصیت کی زندگی ہے آپ بسرت اللہ کا ذکر کرتے اور بسرت قرآن پاک کی تلاوت کرتے یعنی بنا مبالغہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید فوقان حمید کو ختم کیا اور آپ بزنس کے معاملات میں اس قدر محتاط تھے آپ کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے کپڑے کے ایک تھان جس میں ایب تھا تو اپنے غلام سے آپ نے کہا اپنے نوکر سے کہا کہ میں کام سے جا رہا ہوں دیکھو یہ اس تھان میں ایب ہے اگر تم کسی کو مال بیچو اور یہ تھان بیچنے لگو تو اس کا یہ عیب بتا دینا کیونکہ جس چیز میں ہمیں عیب معلوم ہے وہ اگر عیب ہم سامنے والے کو نہ بتائیں تو وہ سودا حرام ہو جاتا ہے عیب کا بتانا ضروری ہے کسی چیز کو بیچیں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں یہ یہ فالٹ ہے یہ یہ نقص ہے مسا اوقات بعض چیزیں ایسی نقل ہوتی ہیں کہ لوگ اسے اصل سمجھتے ہیں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ فلاں کمپنی نے اس کی نقل کی ہے مگر یہ باتیں ہمارے بھائی سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بزنس ہی نہیں ہو سکتا مثلا جو اسٹیٹ بروکر ہے جس کو معلوم ہو کہ اس فلیٹ میں یہ یہ ایب ہے تو بتائیے کیا وہ جب بروکری کرتا ہے تو کیا وہ بتائے گا کہ اس فلیٹ میں یہ یہ عیب ہے اس پلاٹ میں یہ یہ ایب ہے نہیں بتاتے حالانکہ مسلمان اس قدر دیانت دار مشہور تھے کہ لوگ مسلمانوں کی دیانتداری دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے اب مسلمانوں کی بددیانتی دیکھ کر کئی لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں ان یعنی اسلام کے قریب آتے آتے کافر رک جاتے ہیں اور اکثر کافر یہ ہی کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے لیکن افسوس فی زمانہ جو مسلمان ہیں یہ دنیا کی بدترین قوم ہیں جھوٹ یہ بولتے ہیں دھوکا یہ دیتے ہیں فراڈ یہ کرتے ہیں ایبی چیزیں یہ بیچ دیتے ہیں اور اسے بہت بڑا کاروباری ٹیک اور کمال سمجھتے ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار نہیں ہوئے آپ جب واپس آئے آپ کے خادم نے کہا حضرت آج تو کمال ہو گیا کوئی باہر شہر سے کوفہ کے باہر سے کوئی تاجر آیا تھا اسے تو ہماری پوری دکان کا مال پسند آ گیا سارا مال لے گیا اور سب مال بک گیا اب آپ اطمینان سے اللہ کا ذکر کیجئے ساری دکان کا مال بک جائے تو اللہ کے نیک بندے تو شکر ادا کریں گے اور کہیں گے چلو ہم اب اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کریں حضرت امام آزم ابو بہنی رضی اللہ تعالی فکر مند ہو گئے اور آپ نے فرمایا وہ تھان جو تھا ہزاروں یا لاکھوں درہم کا جو نفع ہوا اس کی پرواہ نہیں ہے ایک فکر ہے وہ جو تھان تھا ایب والا وہ کدھر ہے تو حضرت وہ تو چلا گیا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کو بتایا تھا کہ اس میں یہ ایب ہے کہ او حضرت میں تو بھول گیا آپ نے فرمایا نوزالفر اللہ آپ کوفے میں گھومنے لگے اور ایک ایک کو پکڑ کر پکڑ کے پوچھنے لگے کہ کوئی بہت زیادہ مال لے کر باہر کی طرف جا رہا تھا پھر آپ نے اپنے غلاموں کو اور اپنے خادموں کو کوفے کے باہر جانے والے تمام راستوں میں دوڑا دیا اور کافی عرصے تک آپ اس تاجر کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ تاجر نہ ملا آپ نے اس کے کفارے میں وہ ساری رقم صدقہ کر دی آپ نے کہا کہ جب سارا سودا ہوا اور ایک تھان اے بھی ہے تو پورا سودا ہی خراب ہو گیا آپ نے وہ سارا وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی امام اعظم کا نام تو سب ہی لیتے ہیں لیکن کیا امام اعظم کا کردار اور آپ کی سیرت ہمیں دھیانت داری کا درس نہیں دیتی سرما انا جال مال ارد اللہ نبل آحسن و عملہ بے شک ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم امتحان لیں لوگوں کا ائو ہم آحسن عملا کون ان رنگینیوں میں کھوتا نہیں ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اور کون ان رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اے لوگوں اس دنیا کے مت والے مت بنونا لجا علون ماں علیہ سعیدن جروزا یہ دنیا فانی ہے اور بے شک جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے سب کو سیدھا میدان کر دیں گے اور فنا کر دیں گے مراد یہ کہ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی پھر کل بروز قیامت جو زمین پیدا کی جائے گی اس پہ نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ دریا ہوں گے نہ نہریں ہوں گی نہ چشمے ہوں گے نہ باغات ہوں گے بلکہ سیدھی ایک زمین ہوگی تانبے کی جو بالکل سیدھی ہوگی تو فانی چیزوں پر دل نہ لگاؤ اب جب دنیا کی فانی رنگینیوں پر دل لگانے کی مذمت کی گئی تب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا کو چھکرا دیا اور آخرت کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت کا بادشاہ انہیں سب کچھ دینے کو تیار تھا لیکن بس ایک ضد تھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو انہوں نے بادشاہ سے مہلت مانگی سوچنے کی اور یہ اصل میں مہلت تھی اس ملک سے بھاگنے کی اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہمارا اس ملک میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ بادشاہ بت پرستی نہ کرنے پر ہمیں مارے گا ظلم کرے گا کیونکہ اس وقت ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کی مار کھا کر شیطان ہم کو بہکا نہ دے لہذا ایمان کے تحفظ کے لیے یہ نکل گئے جنگلوں ویرانوں میں اور دور ایک غار میں جا کر سو گئے دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہوئے اور سارا ملک کافر تھا صرف یہ سات افراد تھے کہ جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے نکلے درس ہے کہ اگر پورا ملک گمراہ ہو جائے بے حیا ہو جائے دین سے دور ہو جائے پھر بھی ہم ان کو دیکھ کر اپنی آخرت تباہ نہ کریں بلکہ ہم وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے جو شریعت کا حکم ہے ام حسبتا کیا تم نے جانا انہبل کافی ورقیمی قانون آیاتی نا آجبا بے شک غار والے اور وادی والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے یہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہے اصحب کہف غار والے رقیم اس وادی کو کہتے ہیں جہاں پر یہ غار موجود تھا از اول فتیتوں کافی جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی ذرا سوچیں نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے نہ سردی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی لباس ہے بس یہی جو لباس انہوں نے پہنا ہے یہ لباس پہن کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے جنگل ویران غار میں چلے گئے کتنا بھروسہ اور کتنا توکر اللہ کی ذات پر انہیں ہوگا فقالو وہ بولے رب بنا اے ہمارے رب آتی مل دن کا راہماں تو اپنے پاس سے اپنی خصوصی رحمت ہمیں عطا فرما وہ لانا من امرینا رشدا ہم نے دین کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ تو لے لی ہے لیکن تو ہمارے لیے آسانی کر دے وہ لانا من امرینا رشادا اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کے سامان کر دے یعنی ہمیں ہدایت کے سامان عطا فرما اس میں آسانی عطا فرما اس میں کامیابی عطا فرما اللہ تعالی ان کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما ہے فدرب نہ اعلیٰ فلکی پس ہم نے ان کے کان بند کر دیے میں غار میں سینی کئی برسوں تک کان بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سو گئے اور ان کے کان میں کوئی آواز داخل نہ ہو سکے جو ان کی نیند میں خلل پیدا کرے غار میں سو رہے ہیں تین سو نو سال تک سوتے رہے تین سو نو سال تک تین سو نو سال میں اگر غار میں لوہا رکھا جائے تو نہ جانے کتنے سیلاب کتنے طوفان کتنی بارشیں لوہے کو بھی زنگ لگ لگ کے وہ ختم ہو جائے مگر تین سو نو سال تک سوتے رہے کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہ کیا نہ دھوپ نے انہیں تکلیف دی نہ کسی بارش نے نہ کسی طوفان نے یہاں تک کہ جب یہ تین سو نو سال کے بعد اٹھے تو ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے ان کے چہرے پر بھی مٹی نہیں لگی اور تین سو نو سال تک یہ سوتے رہے انہیں بھوک اور پیاس بھی نہ لگے یعنی سارے بشری تقاضے ان سے اٹھا لیے گئے پھر ہم, ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ نے آ سو لما تاکہ ہم دکھائیں ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی صحیح مدت کو شمار کر سکتا ہے مراد یہ ہے کہ جب یہ اٹھے تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج ہم زیادہ سو گئے ہیں بڑے تھکے ہوئے تھے جب سوئے تھے تو اس وقت سورج نکل رہا تھا اور جب آنکھ کھلی تو سورج جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب تھا تو ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج زیادہ سو گئے ہیں ایک دن یا آدھا دن ہم سو گئے ہیں لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہم تو تین سو نو سال تک سوتے رہے ہیں